اب آپ اس مبارک سلسلے کا پندرہواں حل شناج فرمائیں کما علی ابراہیم والا علی ابراہیم فلاد مین ان کا میڈم جی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 ونحن على ذلك لمن ومن والحمد لله رب اسلام واجب الحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو الحمدللہ دروس تفسیر کے ضمن میں سورت فاتحہ کے فضائل سورت فاتحہ کے خصائص صورت فاتحہ کے بارے میں احادیث سے اقوال علماء الحمدللہ للہ اپنی طالب کی نمانا حیثیت کے ساتھ بیان ہو چکے ہیں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 ایک ایسی حقیقت ہے ایک ایسی جامع معنے کامل مکمل کتاب اور دستور حیات ہے کہ انسان اگر کنو سلیم سے عقل سلیم سے تفکر کرے تدبر کرے تو اس کو یہ بات ماننی ہی ہوگی کہ اللہ کا کلام اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے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 جب قبول کرنا ہے تو مضمون بھی خود بتا دوں تو یہ ساری باتیں ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ایک جواب تو یہ ہو گیا کہ اللہ اپنی طرف سے اپنے بندوں کو یہ مضمون سکھلا رہے ہیں تو اب کوئی اعتراض نہیں اللہ ہمیں سکھ رہا رہے کہ اس طرح پڑھو اس طرح کرو دوسرا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی باہر جو اتری ہے تو اس میں کیا حکم تھا ایک پڑھو تو اب وہی ایک ہر جگہ لگے گا کہ اتوار بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمانحیم ختم ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ یہ پڑھو تو جب اکرا کے تابے آ گیا تو شبہ جو ہے وہ ختم اچھا اسی طرح جی اب ان کا دوسرا شب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 تو جب اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام سے زیادہ پھنسی کلام کسی کا ہو نہیں سکتا وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ بسم اللہ میں بھی الرحمن الرحیم ہے اور الحمدللہ رب العالمین کے بعد بھی الرحمٰن الرحیم وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو تو اس کا مانا یہ ہوا کہ الرحمن الرحیم جو اللہ کی صفات ہیں یہ ہو گیا کہ بسم اللہ میں بھی وہی صفات ہے. اور پھر الحمدللہ رب العالمین یعنی سورت فاتحہ میں بھی وہی تکرار آ وہی صفتیں آ یا رحمان کی تو تکرار ان دو صفات کا تسمیہ میں بھی اور فاتحہ میں بھی یہ تو بلاغت فساد کے قواعد کے خلاف ہے اور اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں تکرار کیوں دو بات تو اس کا جواب سنیں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 اب جیسے دیکھیں قرآن کے دفعہ بھی آئی آپ اب دیکھیں اکیس دفعہ کم از کم یہ مبارک آئی ہے لیکن یہ تکرار اس لیے نہیں کیونکہ ہر نعمت کے بعد نعمت الگ ہے، اس کے بعد آیا ہر نعمت کے بعد آیا اللہ پاک نے اپنی نعمتیں ذکر فرمائی کہ میں نے یہ نعمت یہ نعمت یہ نعمت دی اور اس کے بعد پھر میں آلہ یہ رَبِّكُمَا گما ربی گماتی بِنِعَمِ رَبِّنَا یعنی کون کون سی میری نعمتوں کو جھٹلا ہوگا جب اس سے پہلے نعمت الگ ہے تو پھر یہ تکرار نہیں ہے تکرار تو تب ہوتا کہ نہیں بس ایک ہوتی اور وہی جملہ بار بار تو رہ گیا تو جب نیمتے بہت ہوں اسی طرح کلام عرب میں دیکھیں کہ بہت بڑے شاعر جو گزرے ہیں زبان ہے میں وہ کہتا ہے وہ کم من تم نا الیا کم کم کم وہ کہتا ہے تم نے مجھ پہ کتنی احسان کیے ہیں تمہارے کون کون سے احسان گنوں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 کہ یا اللہ تیرے نام سے شروع کرا البانی فرما کے اپنا فیض فرما اپنی رحمتیں نازل فرما اور جب سورت فاتح میں یہ لفظات ہے الرحمن الرحیم تو وہاں اس مقصد کے لیے نہیں یہاں طلب فیوز ہے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 بلاغت کی انتہا ہے کہ ایک ہی چیز کو ایک صفت میں لگاؤ تو بدہ بن جاتی ہے دیکھو اب دیکھیں اب کسی بندے کو کہتے ہیں <سلام> ال <Ummi> تم امی ہو کیا مانا یعنی ان پڑھ ہو کیا کسی آدمی کو کہو گے تو وہ آپ الحمد آپ لوگ ابھی جانتے ہیں کسی کو آپ کہیں کہ گے بھیا تم تو امی ہو کیا مانا ان پڑھ ہو امی مانا ماں کے پیڑ سے پیدا ہوتا ہے جب آدمی تو ان پڑھ ہوتا ہے نا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 لیکن اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا النبی الأمی الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الطورات والانجیل اللہ نے فرمایا امیر مدن محمد مصطفیٰ النبی الأمی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 اس لیے کسی نے کہا تھا کہ تم نے کانٹوں کو چھوا اور گلستا کر دیا کہ تم نے تو گانٹوں کو بھی ہاتھ لگائے محمد عبد الباع وہ بھی بات بن گیا کہ تمہارا کمال یہ ہے کہ وہ لفظ جو ساری دنیا کے ساتھ لگایا جائے اور وہ ضبط بنتا ہے شکایت بنتا ہے توہین بنتا ہے لیکن میرے نبی کے ساتھ لگے تو مدع اور تعریف بن جاتی ہے اچھا اس کی مثال میں آپ کو ہندوستان میں بھی ایک بڑے شاعر گزرے ہیں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 ملنے کی رات گزر جائے گی پتا نہیں لگے گا پندرہ منٹ گزرے ہیں رات گزری لیکن اگر جدائی کی رات ہو بیمار کو پوچھو نا کہ رات کتنی گزرتی ہے تندرست کو کیا پتا لگتا ہے تو آنکھ یاد نماز بھی جا رہی ہے بیمار تو دوسرا یاد کرونے میں بدلے گا وہ کہے کہ رات ختم ہونے میں نہیں آ رہی ہے. تو تکلیف والی رات جو ہے بڑی لمبی ہوتی ہے اس لیے انہوں نے اس کو قد تھا لمبا اور پھر اوپر کھڑی ہو تو کہا کہ تولے شب فرقت سے بھی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 لیکن زلفوں کا بڑا ہونا جو ہے وہ تو حسن تھا تو اسی نے ایک ہی کلام کو مزمت سے نکال کے حسن میں بدل دیا کہ کسی کو کہا جائے رات کو تو لمبو ہے یہ تو ہے ہوا نا لیکن کسی کہا جس بی بی کی بیوی کی زلفیں بڑی لمبی ہیں یہ تو تاریخ تو کسی لیے انہوں نے ایک چیز کو یعنی مذمت سے نکال کے مت میں دیا ہے کہ اچھی یعنی بری بات کو اچھی بات میں لیا ہے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 وہ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے الحمد للہ وہ کہتے ہیں کہ الف لام جو ہے اس کا استعمال یا جنس کے لیے ہوگا یا استقرات کے لیے ہوگا کیونکہ یہ کہتا ہے کہ الف لام جو ہے نا چار چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یا جنس کے لیے استقرات کے لیے احد ذہنی کے لیے عہد خارکی کے لیے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 کہ وہی ذات محمود ہے تمام محمد اسی کے لیے ہیں اور ساری کائنات اسی کا حمد کر رہی ہے ساری کائنات اس کی تصویر کہہ رہی ہے وہ ام شم یوسف اللہ یوسف ہو بے حمد ہی بلا چلاتا وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ سب تعریفیں کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے ہیں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 اللہ نے قرآن میں کتنے پیغمبروں کی تعریف یعنی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضروص علیہ علیہ السلام حضر عدیث علیہ السلام حضرت, حضرت, حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کہیں ان کے صبر کی تعریف ہے کہیں ان کے صادق الوعد ہونے کی تعریف ہے کہیں ان کے مخلص ہونے کی تعریف ہے تو نے کہا ادھر آپ کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اور تمام محامت اور تمام جتیاتیں حمد جو اللہ کے لیے ہیں تو یہاں تو آپ غیر کی تعریف کر رہے ہیں نبی کی تعریف ہے اچھا امبیا کے علاوہ اولیاء اللہ کی تعریف ہے صحابہ کی تعریف ہے طابعین کی تعریف اچھا دنیا میں عمارتوں کی تعریف ہے یار بڑی خوبصورت عمارت آدمی کہتے ہیں، یار تاج محل دیکھو نا تاج محل تو تاج محل ہے تو دیکھو جی کیسی عمارت کیسا ان کا کاریگر انہیں بنایا ہے کیا ان کا اچھوتا خیال تھا کیا ان کا اچھوتا تخیل تھا کہ کس طرح انہوں نے اس کو دریا کے کنارے پہ سجایا ہے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 کہ جب آپ اس کا ایئر ویو لیں گے نا آپ ہوئی جال تو پیسے سلی نظر آئے گی آپ اس نے اپنا جو کچھ کرنا تھا وہ تو کر گیا اب ہمارے لوگوں کو اس کی سوچ ہی نہیں سمجھ ہی نہیں وہاں ان کی نگاہیں نہیں پہنچی سوچ ہی نہیں پہنچی کہ یار یہ پیسے کیا کر گیا ہے وہ اب جو سنا ہے کہ اب کچھ لوگوں نے بات اٹھائی ہے اللہ عالم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 ان کہنے لگا کہ ان کی میت رکھی ہوئی تھی تو ہو. وہ جناب بڑا بھاگتا بھاگتا آیا تو کہنے لگا کہ ڈیڈی ڈیڈی جب گرڈ پاپا کو آگ دیں گے تو آگ میں لگاؤں گا میں نے سمجھا کہ ہم نے بھی دادا کو جلانا ہے کیونکہ وہ فلمیں دیکھ رہا ہے کہ بدھ کو جلایا جاتا ہے اس کے دماغ میں تو وہی بات بیٹھے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 اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ اس کی بھی تعریف ہے اس کی بھی تعریف ہے اس کی بھی تعریف ہے اس کی بھی تعریف ہے, ہے تو یہ کیا بات ہے تو یہ تو شبہ ہے قرآن میں نے عزو ملا تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ اس کے جواب میں علماء نے فرمایا کہ اللہ کے بدلے واقعی تمام تعریفیں اللہ لیکن جہاں جہاں مسلوعات کی تعریف ہوتی ہے وہ دراصل سانے کی تعریف ہوتی ہے آپ دیکھیں نا مثلا اسی خطاب کا ماشاءاللہ کوئی کتا لکھا ہوا ہو قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہو اب دیکھیں نا صادقے جیسے گزرے ہیں خطاب یا اسی طرح اب بھی ہیں ہمارے بزرگ سید نفیس الحسن مدیبل علی وہ بھی ماشاءاللہ تو ان کے جب ہم نقش کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ یار کیا لکھا تو یہ دراصل نقش کی تعریف نہیں نقاش کی تعریف ہوتی ہے یہ نقش کی تعریف نہیں ہو رہی ہے اصل بات جو ہے نا کاش کی ہو رہی ہے اب جب آپ آسمانوں میں نظر ڈالیں گے جب آپ زمین پہ نظر ڈالیں گے جب آپ اللیل لا آیات ان سب چیزوں میں نشانی ہیں اور میرے بندے کون ہیں اللہ جلو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 تو یہ ساری ان کو بھیجنے والا بنانے والا پیدا کرنے والا کون ہے اللہ ہے تو ساری پھر تو اللہ کی ہوگی تو تمام باہ میں جو ہے تو اللہ کی طرف جائے جس کے ہم کسی کو دیکھیں گے اس انسان کو اللہ نے کہہ سکا اس لیے قرآن کہتا ہے بندے پہ غور افلاغ غور نہیں کرتے ابل بھی اندر ہوگی تو سبائی فو کو ہم کئی فو بنے تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارا یہ سرو جو ہے وہ غلط ہے اس لیے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ہم اگر اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کی تعریف کریں وہ بھی دراصل خالے کی تعریف ہے بنانے والے کی تعریف ہے جیسے کر دشار نکاح وفی الشی ان لہو آیتن ہر چیز میں اس کی نشانی ہے تد ال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 وہ کہتے ہیں کہ رحمان کا وزن جو ہے فعلان ہے رحیم کا وزن جو ہے ہے رحیم میں چار حرف ہیں رحمان میں پانچ <تصفح> تو قاعدہ یہ تھا وہ کہتے ہیں کہ بھی پہلے ادنا کو ذکر کیا جاتا تاکہ ترقی من ادنا عل اعلیٰ ہوتی کہ رحیم کا پہلے ذکر ہوتا رحمان کا بعد میں لیکن دونوں جگہ رحمان کا ذکر پہلے آیا اور رحیم کا ذکر بعد میں ہے تو اعلیٰ سے ادنا کی طرف آ رہے تو آپ ہی نیچے سے اوپر جاتا ہے نہ کہ اوپر سے نیچے آتا ہے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 فروح وليحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من أصحاب الشمال تو اب دیکھیں پہلے مقربین حالا کہ اس کے بعد اصحاب الیمین پھر اصاب شیمات تو اب آنا سے ادنا کی طرف آ رہے ہیں تو کبھی ترقی منل ادنا اینل اعلیٰ بھی ہوتی ہے کبھی ترقی منل اعلیٰ علل بھی ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ بعض علماء نے اس کا ایک اور جواب دیا انہوں نے کہا بھی دیکھو کہ رحمان میں باقی مبارکہ لیکن ابلغیت من حیصل کم بھی ہوتی ہے من حیسل کیف بھی ہوتی بات کو سمجھے کہ ابلغیت جو ہے من حیصل کم بھی ہوتی ہے من حیثل کیف بھی ہوتی ہے منا کمبیت من کیا مانا مثلا ایک جگہ ہم دیکھیں کہ دس موتی رکھے ہیں ایک جگہ ایک رکھا ہے تو اب کمیت کے اعتبار سے تو یہ دس زیادہ ہیں کیونکہ یہ دس ہیں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 جیسے کسی فلسفی نے ایک دفعہ یہ کیا ویسے بات اس نے بہت اچھی کی آدمی کو سمجھنی چاہیے کسی کا بھی کالو اگر اچھا ہے تو اسے لینا چاہیے تو اس نے یہ کی کہ اپنے شاگردوں کو بٹھا کے ایک شیشے کا پیاز یعنی مرتبہ جسے آپ کہتے ہیں شیشے کا مرتبان رکھا اور چھوٹی چھوٹی گیند ہوتی ہے جی ربڑ کی بنی ہوئی چھوٹی بچے کھیلتے ہیں گوز تو وہ بھی بہت ساری اس نے نکالا اور اس میں ڈالتا گیا ڈالتا گیا ڈالتا گیا اب جناب بالکل وہ آخر تک آ گیا اس نے پوچھا اپنے نے سے کہ بھئی یہ دیکھ رہے ہو مرتبان بھر گیا انہوں نے کہا جی ہاں بھر گیا انہوں نے کہا اور تو کوئی گنجائش نہیں انہوں نے کہا جی بالکل بھر گیا ہے ڈھکنے تک آ ہے ڈھکنا بھی اب ذرا زور سے بند کرنا ہوگا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اب جناب اس نے کیا کیا اس کے بعد اس نے کچھ گندم کے دانے تھے وہ اٹھائے اور وہ ڈال دیے وہ چلے گئے وہ جو خالی جگہیں تھیں نا وہاں دانے چلے گئے انہوں نے کہا اب بتاؤ بھائی کہا جی اب تو بالکل بھر گیا ہے جو خالی جگہ نظر آ رہی تھی وہاں آپ نے گندم کے دانے ڈال دیے آپ اچھی طرح دیکھ لو نے کہا جی بھر گیا اس نے تھوڑی دیر کے بعد ریت کی کڑیاں اٹھائی اور وہ ڈال دی ریت ساری نظر وہ ریت بھی اندر چلی گئی تو اتنی ساری ریت اسی کے اندر کھپ گئی تو اس نے کہا جی اب بتاؤں نے کہا جی ہاں اب تو بالکل بھر گیا ہے انہوں نے کہا یار یہ کتنے دفعہ سے بھر ہو گیا یہ پہلے بھی بھر گیا تھا اس کے بعد پہلے میں نے اور چیزیں ڈال دی تو پھر آپ نے کہا اچھا اب بھر گیا ہے تو اب جناب میں نے ریت ڈال دی ریت بھی ساری اندر چلی گئی ایک کلو کے قریب ریت اندر چلی گئی اب کہتے ہیں جی ہاں بھر گیا اب تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہا جی نہیں ہے تو کافی پی رہا تھا تو کافی ساری انڈیل دی وہ بھی ادھر ریت دی گئی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 اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن کے لیے بھی جب تک آپ تعصب کی احنت کو نہیں اتاریں گے جب تک آپ و اند والی یا اس کیفیت سے نہیں نکلیں گے چلو آپ مسلمان ہیں نہیں ہیں تو کم از کم ایک انسان تو بنے ایک انسان بنیں عقل سلیم کو سمجھ گئے کہ چلو جی ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں لیکن میں انسان ہوں جو حق ہوگا وہ میں مانوں گا میں فیصلہ جو ہے وہ صحیح بانوں گا پھر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں پھر میں پتا لگے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تو اب کے نا آپ دیکھیں کہ دنیا میں اللہ کی نعمتیں جو ہیں بے بار کمیت کے تو زیادہ ہیں یعنی اللہ کی رحمت جو ہے مسلمانوں پہ ہو رہی ہے کافروں پہ کافروں پہ تو نہیں جب بارش برستی ہے صرف کل میں پڑنے والوں کے گھر میں آئے گی ہندو کے گھر میں نہیں آئے گی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 نہیں ہوگیسن دنیا میں دو لاکھ آدمی تھے ایک لاکھ مسلمان ایک لاکھ کافر تو ایک لاکھ کافر بھی تو کھانا کھا رہا تھا لیکن اب جنت میں تو صرف ایک لاکھ مسلمان ہوگا نا کافر تو ہوگا ہی نہیں تو اب وہاں بعتبار عدد کے تو نیمتے کم ہو جائیں گی لیکن ب اعتبار کیفیت کے نیمتے بڑھ جائیں گی کہ کہاں آخرت کی نیمتیں اور کہاں دنیا کی نہیں وہ تو نعمتیں ہی ایسی ہیں کہ مالا بدا ادن سمیت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 وہ کہتے ہیں کہ آپ کے سورت فاتحات میں آتا یا کنا بدھو وہ عیا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے بندے مدد پہلے ہوتی ہے عبادت بعد میں ہوتی ہے لیکن یہاں عبادت مقدم ہے اور مدد موخر ہے وہ کہتے ہیں جیسے بجو نہ کوئی اتنا بات ہو روزو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی تو اسی لیے اگر اللہ کی مدد شامل ہوتا تو ہم کیسے نماز پڑھیں گے یہی بات کریں گے کیسے تو پہلے تو ہمیں مدد بھی لینا خدا کی تو لہٰذا نستعین و مقدم ہوتا نا وہ دو ہوتا لیکن قرآن میں ہے عیا کا ناو دو نستعین اس کی کیا وجہ ہے لہذا ان نے شبہ کر دیا کہ یہاں تقدیم تاخیر کیوں ہے اب جناب یاد رکھیں اس کے بعض الحباد جواب دیا کہ کہیں کہیں فصیح ہو بلی کلام میں بھی فواصل کی رعایت کی جاتی ہے فواصل کا کیا مانا کہ چونکہ پہلے تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رحب اللہ رحیم الرحیم مالک یو مدیم نعبد و کا نس تو عالمین یو مدین نس تو فواس جو ہے آپ اسے مل رہے ہیں دوسرے اس میں ایک اور, اور جمال پیدا ہو ہے اگر ہوتا است و نعبد آیت نا نعبد پہ ریاست سے نہ ملتا نا یو یوم دین سے فاصلہ نہ ملتا تو اس لیے رعایت فواسل کے طور پر بھی اللہ نے یہاں نبودوں کو مقدم رکھا ہے اور نستعین کو ووکھر رکھا ہے بعض ہمارے یہ جواب دیا لیکن اصل جواب جو ہے نا یاد رکھیں جو بعض محققین نے دیا ہے نا وہ زیادہ قوی جو یہ بھی جواب ہے الحمدللہ لیکن جو بہت یون نے دیا وہ زیادہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ایک توحید ہے تشریعی ایک توحید ہے تقویمی اچھا تشریعی توحید کا کیا معنی سمجھے کہ تمام عبادت جو ہے کس کے لیے ہے اللہ نبی یہی دعوت دینے کے لیے سارے نبی آئے ہر پیغمبر جو آئے ہیں تو کیا دعوت دیتی ادا دن خا دا کہ ملا مالکم من ہند و ادا سبودا خواہم صالحا قال یا قو میں الله اللہ مال کم بن علا ہن غیرویلا مدیم شاہی با کال یا قو میں بدل مال بن الا ہن اب دیکھیں ہر پیغمبر نے کیا دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی مابود براہ کریں تو یہ تو ہیں اچھا توحید تکوین کیا ہے <خصف> کہ ہر چیز پر جب ہم دیکھتے ہیں آسمان کس نے بنایا اچھا بڑے سے بڑا من بھی ہو وہ کہے اللہ نے نہیں بنایا چلو بتاؤ کیسے بنایا چلو اللہ نے نہیں بنایا کس نے بنایا کوئی اس کے بعد جواب ہے <تصف> وہ علامہ اقبال مرحوم کا ہے نا ایک دفعہ کسی کمسٹ ملک میں تو علامہ صاحب فرمان لگے کہ میں ہوٹل کے باہر پھیل رہا تھا لان میں اور میرا متدب جو تھا وہ کیبرس میں نے اس سے پوچھا یار یہ ہوٹل جی ہم نے بنایا لان بڑا خوبصورت ہے سنگا جی ہم نے لگایا ہم نے بنایا یار پھولوں کی ترتیب بھی بہت اچھی ہے سنگا جی یہ سب ہم نے کیا ہے تو خواہ خواہ مسلمان ہر بات میں اللہ کو لے آتا ہے جی اللہ نے کیا اللہ کا کیا کام ہے جاتا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 تو لہذا عیاق نسط میں بھی توحید ہے لیکن وہ تقرینی توحید ہے عیا کا نعبے میں تشریعی توحید ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اسی لیے تو اللہ نے سارے پیغمبر بھیجئے ہیں کہ یہی دعوت دو تو صرف اللہ کی عبادت کرو تو لہذا یہاں عیا کا نعبد و مقدم ہونا چاہیے تھا یا کا نسعین سے اعتراض اور شبہ جو ہے وہ غلط اچھا اب اسی طرح بعض علماء نے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 اچھا اسی طرح فاتحہ پر ایک اور اعتراض ہوتا وہ کہتے ہیں مالک یوم الدین کہ اللہ تبارک و تعالی مالک ہیں یوم الجزا یوم الدین کا مانا کیا قیامت کے دن وہ کہتے ہیں جی کیا مانا اس کا معنی ہے کہ قیامت کے دن تو اللہ مالک ہیں دنیا میں نہیں ہے حالانکہ کے قرآن کہتے ہیں فد اللہ اللہ خر اتولا سب کچھ تو اللہ کے دن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 اور کہیں برواتے تبارک الیبلک والا فل شہ قدیر اور کہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد برواتے پلک الملک ہر چیز کا مالک اللہ ہے <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> لیکن یاد رکھو کہ مالک تو ہر چیز کا اللہ ہے لیکن دنیا میں اللہ نے مجازی طور پر ملک دیا ہوا ہے ہم کہتے ہیں یہ زمین کا میں مالک ہوں اس مکان کا جی میں مالک ہوں باقاعدہ دکھا ہوتا ہے مالک کا نام کیا ہے اور کرایہ دار کا نام کیا ہے تو اب مجازت تو یہاں ملک کہا جاتا ہے نا حقیقت تو اللہ مالک ہے ہر چیز اللہ کی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 اس لیے قرآن کہتا ہے کہ آواز آئے گی کس کے لیے ہیں آج ملک کر ملک تو مفترین نے لکھا ہے کہ سال ہاتھ سال سینکڑوں گزر جائیں کہ کوئی جواب نہیں دے سکے گا کون دعویٰ کر تو اللہ پھر خود جواب دیں گے لا ہل کھار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 اور سندھو سب کا مل ختم ہو گیا اور سندھو سب حاضری میں کھڑے ہیں می پو مروح ولملا اک دل ملا اکت سبن لایت کلب لایت کلبون علا من علا من اذی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 لیکن مجازم تو ہمیں کہنے کا حق ہے کہ یہ میری ملکیت ہے لیکن قیامت میں نہ کوئی مجازی ہوگا نہ کوئی اور ہوگا صرف اسی کا ملک ہوگا اس لیے اللہ نے الرحمن فرمائیں آگے فرمائیں عیا گنا کنستا دعوانا الحمدللہ رب العالمین